آپ پہلے سوال کریں میں دوسرا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عورتیں ولی کی دربار یعنی درگاہ شریف جانا جائز ہے یعنی شکریہ جی میرے بھائی عورتوں کا مظاہرات اولیاء اور دیگر قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے شایہ آکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ تھے اور کسی بھی قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے پرہیز کرنا چاہیے